إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يظلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له ونستدل السيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات الى النور محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى اله والطاب وعزاده وذرياته اجمعين اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل اناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأظل سبيلا صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من البسان يفطه قولي آمين يا رب العالمين يوم ندعو كل أناس بإمامهم جس دن ہم تمام نو انسانیت کو بلائیں گے ان کے امام کے ساتھ ان کے لیڈر کے ساتھ جو جس کی پیروی کر رہا ہوگا اس کو بھی بلایا جائے گا اور جس کی پیروی کی جاتی تھی اس کو بھی بلائے گا پمن ہوتی کتاب ہو بعض لوگوں نے اس سے یوں سمجھا یومان اللہ بے امام ہم انہوں نے ام کی جمع امام سمجھا کہ جی جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی ماؤں کے نام سے بلائے گا کہ جی اللہ پردہ رکھنے کے لیے لوگوں کو باپ کے نام سے نہیں بلائے گا بلکہ ماں کے نام سے بلائے گا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ درمیان میں کوئی گڑبڑ تو گڑبڑ ہو بھی تو بھی عورت اس کے نکاح میں ہوتی ہے شرن بچہ اسی کا گنا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو بھی بلائے گا اس کو اس کے باپ کے نام سے ہی بلائے گا اور جس کو بلائے گا اس کو پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ موجی کو بلایا جا رہا ہے کوئی کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہوگی وہاں انوتیا کتاب بے امین تو جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فلاح کا یکراہون تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کتاب کو پڑھیں گے اپنی کتاب کو پڑھ رہے ہوں اس میں جب آدمی کا ریزلٹ اچھا نکلتا ہے تو بار بار اس کو دیکھتا ہے ہاتھ میں اچھی بات لکھی ہوئی تو آدمی بار بار اس کو کھول کے پڑھتا ہے اور اگر ناگوار بات لکھی ہو تو آدمی پڑھ کے جلا دیتا ہے تو جن کو تو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں دے گا کیونکہ خوشی کا مقام ہوگا حقیقی خوشی جو ہے وہ وہی ہوگی دنیا کی خوشی عارضی ہوتی بلکہ ہر غم جو ہے وہ کسی گھر میں خوشی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے اور اس کے بعد غم میں بدلتا غم کی شکل میں نہیں آتی مال ہے خوشی ہوئی لیکن وہی مال جب چلا جاتا ہے تو غم ہی ہوتی بچہ پیدا ہوا خوشیاں منائی وہی بچہ جب مرا تو غم ہو تو آیا خوشی کی شکل میں کوئی بھی جب ہمارے یہاں ہم فوتگی ہوتی ہے اور لوگ روتے ہیں تو جب آیا تھا تو ہنستے نہیں تھے خوشی کی شکل میں نہیں آیا تھا تو دنیا کی خوشی بھی عارضی خوشی جس کے ساتھ غم جڑا ہوا تھا جیسے رات دن کے ساتھ رات اصلی اور باقی رہنے والے خوشی آخرت کی خوشی دنیا کی عزت ذلت کا دیباچہ ہوتی ہے اس لیے کہ بےعزتی اسی کی ہوتی ہے جس کی عزت ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالی عزت دیتا ہے اس لیے کہ انہیں بے عزت کرنا ہوتا کہا گیا کہ لا یا کا من مینال کوئی شخص چٹائی سے نہیں گرتا یہ جو پھوڑی ہوتی ہے نا اس کو چٹائی سے نہیں گرتا بل اٹھایا جاتا ہے تو مایا کا پھر اٹھا کے نیچے پٹھا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس بھی اٹھاتا ہے تو انہیں پھر پٹے گا حضرت اس پہ اترانے کی کوئی ضرورت نہیں دنیا کی عزت ضلعت کا زمیمہ ہوتی ہے اس کے بعد جلت کا منہ دیکھنا پڑتا آخرت کی عزت دائمی عزت اور آخرت کی جلد بھی دائمی جلت دنیا کی زندگی زندگی نہیں بڑا خوفناک ایک ٹریلر ہے بس ندار اللہ طلح الحان جتنے دکھ انسان اس زندگی میں دیکھتا ہے ان کو جمع کر کے دیکھے تو اس زندگی کو زندگی نہیں کہا جا سکتا اتنے دکھوں میں جو بسے اس کو زندگی کہتے آخرت کی زندگی وہ زندگی ہے جس میں دکھ کوئی نہیں ہو دکھ ہی سکھ ہوگا آخرت کی ہر چیز باقی ہے دنیا کی ہر چیز پانی ہے آرضی ہے ایک امتحان ہے تو جن کو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں نامہ مال دے گا وہ خود بھی پڑھیں گے اور خوشی سے دوسروں کو بھی دکھاتے پھریں گے فاما منوت کتابہ کتاب بے امین فیق الحا وہ لوگوں سے کہتا پھرے گا یہ میرا نامہ مال پڑو ہے ایسے میں یہاں پہ لائسنس کسی کو مل جاتا ہے تو دکھاتا پھرتا لوگوں کو جس کے پاس بیس سال کا پہلے لائسنس اس کو بھی کہتا یار دیکھو یار یہ میرا لائسنس خوشی ہوتی ہے کہ کوئی دیکھے یہ میرے لیے ایک بڑی آدمی کو کوئی خوشی ملتی ہے ماں باپ سے پیار ہو تو کوشش کرتا ہے کہ فون در کے بتاؤں کہ آج میری ترقی ہو گئی ہے میری تنخواہ بڑھ گئی ہے مجھے لائسنس مل گیا ہے میری پروموشن ہو گئی ہے ایک جگہ ہوتی ہے خوشی بتانے کی جب ماں باپ مر جاتے ہیں تو وہ خوشی دکھ بن جاتی کس کو بتاؤں گا خود بھی پڑھیں گے دوسروں کو بھی پڑھائیں گے ہاؤ مکراؤ کتاب انی بن تو ملاقن مجھے یہ یقین تھا کہ مجھے حساب کتاب دینا ہے میرا آڈیٹ ہونا ہے لہٰذا میں پہلے سے میں نے سارا کچھ مینٹین کر کے ریکارڈ رکھا ہوا پولا <متحد> کا یقلاؤ کتاب ہوں ولا یوز لمونا اور دھاگے کے برابر بھی ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں جس نے جو کیا ہو, وہ وہاں موجود پائے کوئی کمی بیچی نہیں ہوگی وہ نیکی کسی نے آسمان میں کی ہے زمین میں کی ہے پہننا آتا کون پیسا خراط نفسم آتے آف لاد اللہ اللہ اس کو لے آئے سوال ہی پیدا تھا کہ آسمان میں کوئی نیکی کیسے کرے پورے لکمان ہے یا یا نے وہ آسمانوں میں میں کی کی زمین لے گا آسمان میں کوئی نیکی کیسے کرے گا نیکی اور بدی تو یہاں کے ساتھ تو سما کا لفظ عام طور پر بلندی کے لیے بولا جاتا سما کا لفظ ہر جگہ جیسے سکائی لائن اسکائی ویو اونچی بلڈنگ کے لیے بولتے ہیں لفظ وہ صرف اس آسمان کے لیے نہیں بولا جاتا جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں بلکہ باہر بلندی کے لیے ہون کہتے ہیں بلندی کو اسی سے بنا صاحب السمو بلندی والا ہز ہائی بنا تھما اندما مان بلندی سے نازل ہوتا ہے پانی اور آپ کو پتا نیچ بارش ہو رہی جہاز ہوتا ہے تو آپ آسمان میں تو کوئی نہیں نہ ہوتے بلندی سے نازل ہوتی ہے بارش نیچے سے نہیں اترتی اوپر سے آتی ہے جو چیز اوپر سے آتی ہے تو ہمارے پرنس جو تھے سعودیہ کے جو گئے تھے شٹل کے اندر وہاں پہ انہوں نے روزے بھی رکھے نمازیں بھی پڑھتے رہے وہ تو ان کی وہ عبادت تمام ہو رہی تھی وہ بھی لے کے آئے گا لاپ یقراؤنا کتاب ولا ولاسلم قطیلہ جو جس نے جہاں کیا ہوگا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ قیامت کے دن اس کو لے کے آئے اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ تم اپنی نیکیوں کا ریکارڈ خود رکھو تو کتنی مشکل بن جائے کتنے کتنے رجسٹر آدمی جو ہے وہ اکٹھے کر کے رکھتا اور ان کو سنبھال سنبھال کے رکھتا کیا بھائی اپنی نیکیاں جو ہے وہ مینٹین کر رہا اور کوئی بھی ادھر سے ادھر آتا اور ایک رجسٹر ادھر سے ادھر ہو جاتا تو ساری نمازیں گئی تھی آدمی وہ آج باج والا رجسٹر غائب ہو جاتا تو گئے حاج بھی سارے روڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے تو نیکی کر دریا میں ڈال تو بھول جا میں یاد رکھوں گنا کو یاد رکھ ہم گنا کو بھول جاتے ہیں نیکی کو سمیٹ سمیٹ کر رکھتے ہیں, بڑی نیکی کی تو اللہ تعالیٰ کی یہ اس کا احسان ہے یعنی وہ جو کہتا ہے میں نے تمہیں زندگی دی ہوئی کم وہ اللہ <يُحِّيكُم> جی یقین ہوا جس نے تمہیں زندہ رکھا ہوا اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ سانس تم خود لو جب تک سانس لیتے رہو گے میں تمہیں زندہ رکھوں گا جس دن تم سانس لینا بند کر دو گے مر جاؤ گے تو ہم کتنے دن جا کے سانس لے سکتے اگر اللہ تعالیٰ ہماری زندگی ہمارے حوالے کر دیتا کہ لو میاں اپنی مرضی سے جیو جب تک سانس لیتے رہو گے تب تک زندہ رہو گے تو ہم کتنے دن سانس لے سکتے جب سوتے تو مر جاتے ہے کہ نہیں لیکن تم سوتے بھی ہو تو اس نے تار چلائی ہوئی بلکہ سانس روکے تو ہے تو کوئی ظلم نہیں کرے گا کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہو کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ جی میں نے ایک نیکی کی تھی وہ یہاں نظر نہیں آ رہی دوبارہ مارک کی چیک کی ہے پمان ہوتی کہ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ ہی جو اس زندگی میں اس دنیا میں اندھا رہا تو آخرت آماد وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھے اب یہ اندہ پن کیا ہے اور یہاں کی بسارت کیا ہے اندے پن کے بالمقابل اس کی زد ہے بس عارت اسی طرح ایک جگہ سے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے ہم ہاں اس کو اس کی معیشت کو تانگ کر دیتے دوڑا دوڑا کے مارتی عام وہ ذکری جس نے ہماری یاد سے ہمارے ذکر سے اراز بتا اور یہ قرآن اتنا نحل و نزل یہ ذکر اللہ انہا تز کر رہا یہ تذکرہ جس نے اے اراض کیا ہے اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹ کو بائی پاس کیا ہے کوئی خیال نہ کیا فعم الح معیشت تو اس کی معیشت تنگ ہو جائے زندگی دو بار ہو جائے مسائب بندے مومن پر بھی آتے ہیں لیکن وہ مسائب کو جس طریقے سے ڈیل کرتا ہے وہ ٹھیک طریقے سے باہر چلے جاتے ہیں ان کا ایگزٹ پراپت طریقے سے ہو جاتا ہے جب سے غم آتے وہ کہتا میرے رب نے بھیجا ہے نہ لا نہ اس کا خطرناک اور مزر اثر نہیں ہوتا اس کے ذہن پر زندگی پر کافر پر جب مصیبت آتی وہ شخص جس کا ایمان اس پر جب مصیبت آتی تو اس کو گلے کا ہار بنا لے اس کی کمر ٹوٹ گیا میری یہ غلطی فلاں کی یہ غلطی میں قتل کر دوں گا میں چھوڑوں گا نہیں فلاں ہو گیا ڈھی ہو گیا میں اور اپنے آپ کو چوٹ کر لے اور کوستا رہتا اپنے آپ حالانکہ مصیبت ہوا جو آ گئی ہے اب اس کے سن. اس میں تو آنا ہی تھا ایک تو اس کی معیشت تنگ ہو جاتی وَنَحْشُرُهُ چور یومن قیامت اور ہم اسے اٹھائیں گے قیامت کے دن اندہ کالا رب بھی لیما شا وہ بندہ کہ اللہ تعلی مجھے اندا کیوں اٹھایا وہ قد کن تو جب کہ پہلے تو میں دیکھتا ہوتا تھا میری آنکھوں کا کیا بنا وقت کن تو بسیرا باقی تو ساری چیزیں آپ نے جوڑ دی ہیں مگر وہ ریسمبل کرنے میں آنکھیں آگے پیچھے ہو گئی لے میں شرط وقت کن تو بسیرا کال قزا لکھا لکھ لیو متن صاحب میاں میری آیات آتی تھی تم نے انہیں اندھوں کی طرح ڈیل کیا آج ہم تیری آنکھیں بھول گئے کل تم میری کمانڈ بھول گئے تھے آج ہم تیری آنکھیں وکلا لکل یا یہ پن کیا ایک ہوتا ہے ایمان چاہ جاتا تو اللہ الہ اللہ محمد عبدو و رسول یہ ایمان کا قالب ہے اس کی باڈی ایک ہے ایمان کی حقیقت اس کا جوہر اس کا نیوکلس اس کا وہ ایمان کیا ہے اس کا جوہر کیا ہے اس لیے کہ اگر یہ شہادت ہی اصل ہے تو اللہ تعالی نے منافقین کے ایمان کی نفی کیوں کی وہ یہ دونوں شہادتیں دیتے ادا جہاں کل منافقون کالو نش تھا جو کا اللہ و اللہ یا علام و رسولو و اللہ یا ان منافقین اللہ بول جھوٹ بول کیوں تکذیب کی اس لیے کہ ان کے پاس طالب تو موجود ہے کل میں اندر جوہر نہیں اندر وہ آئین نہیں اندر وہ حقیقت نہیں اگر مثال کے طور پہ بیٹریز ہوتی چھوٹی بیٹری پینسل سیل جسے کہتے دو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ٹور کر لیجئے رائٹ اینڈ لیفٹ میں نے دو آپ کے سامنے بیٹریز رکھ دی ہیں اور ان دونوں کا کالب ایک جیسا ہے کمپنی بھی ایک ہی ہے اور ان کی ظاہری حالت بھی ایک جیسی باڈی کو کوئی نقصان نہیں آپ یہ فرق نہیں کر سکتے کہ ان میں کس کے اندر جان ہے اور کون بے جان ہے کون لائیو ہے اور کون سی ڈیڈ بیٹری کون سی زندہ ہے اور کون سی مردہ ہے باڈی کے لحاظ میں آپ کے سامنے دونوں رکھ اب باڈی تو ان کی ایک جیسی ہے لیکن ان میں ایک تھل ختم ہوا ہوا ہے مرا ہوا ہے اور ایک تھل نیا میں خرید کے لائے ہوں بھی, بھی تو اس تل کے اندر جوہر موجود ہے اس کا عین موجود ہے اس کی حقیقت موجود ہے اصل حقیقت جو ہے اس تل کی وہ توانائی ہے اس کے اندر سے. جب وہ ختم ہو جاتی ہے تھل کی باڈی اسی طرح بھی رہے تھل ختم ہو جاتی جیسے کارڈ آپ لیتے ہیں نیا کارڈ لیا آپ نے لے کے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں لوکل اس کو یوز کرتے ہیں دو دو مہینے بھی چلتا رہتا اس کی تو حالت ذرا خستہ ہو جاتی ہے لیکن ابھی سے آپ نے پکڑا اور ابھی سے پکڑ کے بوتھ پہ بات کری پاکستان آپ نے تو وہ تیس سے تیس دنوں خرچ ہو گئے تو وہ تو بالکل اسی طرح تازہ بتازہ ہو بلکہ بعض لوگوں کو شک بھی ہو جاتا ہے وہ اٹھا کے بعد میں چیک بھی کرتے ہیں بےچارے تو اس کی باڈی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا غائب کیا چیز ہوئی اس کی حقیقت غائب ہو گئی خرچ ہو گئی اس کی اندر اب اگر آپ اسے دیں گے تو وہ فورن شور مچائے گی مشین بھی کہ یہ وائڈ ہے اسے نکالو بائر حقیقت کوئی نہیں اس طرح ابن ابئی کا کلمہ بھی جب لگے گا تو وہ آواز آئے گی کہ نکالو بائر اس کی حقیقت کوئی نہیں جو ہے کوئی بیٹری کا حال ہے اب جس کے اندر عین موجود ہے جس بیٹری کے اندر چیک کیسے ہوگا آپ اس کو جس چیز میں ڈالیں گے وہ چیز اپنا فنکشن کرے گی کھلونے میں ڈالیں گے چلنے والا تو چلے گا دوڑنے والا تو دوڑے گا باجا بجانے والا تو باجا بجائے گا آپ اس کو مائک میں ڈالیں گے تو وہ بات چیت کرنا شروع کر دے گا آپ اس کو ٹیپر کارڈر میں ڈالیں گے تو وہ ٹیپ کرنا شروع کر دے گا آپ ریڈیو میں ڈالیں گے وہ بولنا شروع کر دے گا جو بھی متعلقہ فنکشن ہوگا جب وہ یور وہ جان اس کے اندر جائے گی اس مشین کے تو وہ مشین اپنا کام کرنا شروع کر دے گا. اور جب آپ ڈالیں اور گھڑی بھی نہ چلے اور وہ کھلونا بھی نہ چلے اور وہ ٹیپ بھی نہ چلے اور ریڈیو بھی نہ چلے اور مائک بھی نہ چلے تو آپ کیا کہتے ہیں سیل مک گئے نہیں سیل ختم ہو گیا بیٹری ختم ہو گئی ٹھیک ہے حالانکہ بیٹری تو آپ کے سامنے موجود ہے کہاں ختم ہوئی ہے ہو؟ ختم کیا ہوا ہے اس کی جان نکل گئی زندگی نہیں جوہر نہیں حقیقت نہیں اسی طرح جب بندے کا ایک تو ہے کلمے کا سٹرکچر اس کی باڈی اس تھیل کی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ ایک ہے اس کی حقیقت اس کی انرجی اس کی جان اب یہ جب لا الہ الا اللہ دکان میں جاتا ہے تو بندہ پورا تولتا ہے سچ بولتا ہے جب عدالت میں جج کے اندر جاتا تو جج صحیح فیصلہ کرتا ہے انصاف کے ساتھ اگرچہ اس کا رشتے دار جب وہ حکمران کے اندر جاتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے خدا بننے کی کوشش نہیں کرتا جب وہ سپاہی کے اندر جاتا اس کو دلیر بنا دیتا ہے تو جو جو فنکشن ہے مطلب فیلڈ کے اندر جس بندے کے اندر ہوگا تاجر ہے تو بہترین تاجر ہوگا ڈاکٹر ہے تو بہترین ڈاکٹر ہوگا انجینئر ہے تو کسی سے رشوت لے کے مٹیریل جو ہے وہ پاس نہیں کرے گا کہ یہ خراب مٹیریل ہے کہ پیسے لے کے سے میں پاس کر دوں یعنی یہ کہ جس طرح وہ سیل جس چیز میں جاتا اس کو چلا دیتا ہے کلمہ جس بندے کے اندر جاتا اس بندے کو ٹھیک کا فنکشن کروا اگر یہ کلمہ بھی بندہ پڑھتا رہے لیکن بےمان تازے ہو جو تیس میں کھا کر بیچتا ہو کام تولتا ہو کام ناپتا ہو تو آپ کیا کہیں گے کلمے کی باڈی تو اس کے پاس ہے حقیقت کوئی نہیں مرا ہوا سیل ڈیڈ بیٹری لائی. اسی سے قیاس کر لیجیے دیگر معاملات آج جو ہمارے یہاں سوسائٹی کے اندر کرپشن بہت زیادہ ہو گئی کی وجہ کیا ذرا ذرا سی چیز پہ لوگ دکھ جاتے ہیں اصل چیز ایمان کا نہ ہونا جس طرح ایک بچی بکری جو ہے وہ بچا دیتی ہے مردہ بچہ پیدا کرتی ہے بچے کی باڈی تو صحیح ہوتی ہے لیکن اندر جان کوئی نہیں ہوتی اب آرشن ہو جاتا اسی طرح ہم باپ کی پشت سے تو نکل آئے یہ ہماری فیزیکل باڈی تو ٹھیک تھا لیکن وہ جو مسلمان کی زندگی ہے نا وہ جو جو جوہر ہے کلمے کا وہ ہمیں فوٹو کاپی مل گئی ابا جان اور ہم نے اصل حاصل کرنے کی کوشش ہی کوئی نہیں کی ایک عمر تک باپ کے پاسپورٹ پر یا ماں کے پاسپورٹ پر بچہ سفر کر سکتا ہے اس کے بعد اسے اپنا انڈیپینڈینٹ پاسپورٹ لینا پڑے ایک عمر ہے وہ باپ کی جیوئی کاپی پہ تم کچھ دیر تو گزارا کر سکتے تھے لیکن یہ پہاڑ جیسی زندگی اس ایمان کے زور پر نہیں گزر سکتی جب تک خود کمائی نہ کرو بیٹھ کے سوچو خود نہ کماؤ اصل کمی یہی ہے جو ہوتے اگر تو وہ اس ایمان کی حقیقت کے زور پر ہیں پھر تو وہ اصلی اعمال لیکن اگر اعمال ہیں اندر وہ نورے ایمان نہیں ہے تو ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی بھی درخت کے ساتھ آپ باہر سے لا کر فروٹ چپکا دیں آپ عرض اس چیز کا تعلق ایمان کا تعلق دل کے ساتھ دل سے پھوٹتا ہے سجر طیبہ بنتا ہے پھل دیتا ہے یا باہر سے امال کرتے رہو تو یقین جڑ نکالتا رہتا ہے رہت نکالتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جڑ جب دل میں پہنچ جاتی ہے کالا تیل آرام تو مانو گے ابھی جڑ پہنچی نہیں اپنے مثال ان پلانٹ پلاٹ کسی جو گملے میں لگا ہوا ہوتا ہے بہت سارے لوگ لے کے آتے ہیں نرسری میں جائیں گملوں میں لگے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے ساتھ اس کے دو چار لیمن بھی لگے ہوئے ہیں وہ لیمن والا جو ہے ذرا مہنگا ملتا ہے پچاس درم کا ملے گا پچاس روپے کا ملے گا ساتھ روپے کا اور اگر نہیں لگے ہوئے تو وہ تیس روپے میں مل جائے لیکن جب آپ لا کے اس کو گھر میں زمین میں دبائیں گے گملے سے نکال کے تو اب دیکھنا ہے کہ زمین اس کو قبول کرتی ہے اور یہ زمین کو قبول کرتا ہے یا مر جاتا اس کا اصل امتحان تب ہے جب زمین میں جڑے لے کے جائے گا ہمارا ایمان اندر تو لگا ہوا ہے وہ تو گملے کے اندر لگا ہوا ہے مسئلہ تب ہے کہ یہ دکان میں بھی جائے تو پھل دے وہاں بھی جڑ ہو فیلڈ کے اندر جا کے اس کے ساتھ پھل لگے تو یہ نورے ایمان ایمان کیسے حقیق میں پرانے ہیں ایمان کا نور بندے کے پاس ہو امال صالحہ کرے اللہ کے ڈوز اینڈ ڈونٹ اللہ کے نواحی اور اس کے عوامر اللہ کے احکامات اور منحیات کو فالو کرتا رہے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا تقوی کا تعلق برے کاموں سے رکنے میں برے کاموں سے رکتا رہے عام الحات نیک کام کرتا رہے مزید ایمان حاصل ہوگا مزید ایمان ملے گا سمت تکا احسنو یہاں تک کہ یہ ایمان انسان کو احسان کی حد تک لے جاتا وسع اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جبریل اخبر نیل احسان قال صلی اللہ علیہ وسلم انتابود اللہ کا انا کا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی یوں غلامی کرے جیسے تو اس کو دیکھ رہا یہاں تک کون چیز لے کے آتی ایمان اس کے ساتھ آمال صالحہ جب وہ بندہ کرتا رہتا ہے تو اس کا ایمان یقین کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے ایمان کا جوہر وہ یقین صرف ایمان کا تعلق علم کی حد تک نہیں ہے کہ پتہ چل گیا کہ اللہ ایک مکے والوں کو بھی پتا تھا اللہ ایک پتا چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں صرف پتہ چل جانے سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ورنہ یہودی مسلمان ہوتے ان کے پتا چلنے کی تو قرآن گواہی دیتا ہے یا کما یعرفون کمائے ابنا اہم ان کے یہ اس طرح رسول کو پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں اور جس طرح اپنی اولاد کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ میرا بیٹا ہے اسی طریقے سے اس چیز کی نے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ محمد اللہ کے رسول مگر کیا صرف جان لینے سے وہ مسلمان ہو گئے ہیں جب تک اس کے ساتھ مان لینا بھی شامل نہ ہو اور مان لینا بھی کیسے کہ پھر اپنا سب کچھ سن کے حوالے کا جو اللہ ہے جو رستور اور اتاحت بھی, بھی, بھی کرتا ہے فورمین کی کرتا ہے سپروائزر کی کرتا ہے انجینئر کی کرتا ہے مینیجر کی کرتا ہے سارا دن کمپنی میں اتاحت کے تو پیسے لیتے ہیں یہ اتاحت نہیں کہ جو سائڈ دی تو گالیاں دینی شروع کر دی فورمین صاحب اور پھر اس کی شت کرنی شروع کر دی اور سارا دن کوڑتے رہے اس کے فیصلے پر کہ فلاں کو اس کام کے لیے نہیں بھیجا مجھے کیوں بھیجا رسول کے تاث اس طرح نہیں کہیں ایک طرف ہوئے تو پھر کوڑنا شروع کر دی اسلے بہو مما آیا وہ تیرے فیصلے پر ان کے دل میں کبھی کوئی نہ آئے اس پہ کوئی حرج محسوس نہ کرے اپنے دل کے اندر طریقے ان کا حکم مان ہے ماں غایا تلح کی انتہا کے ساتھ محبت کے ساتھ فطاط کا نام ایمان ڈنڈے کے زور پہ نہیں اب یہ نورے ایمان جب دل میں راسک ہو جاتا ہے یقین بن جاتا ہے اور یقین سے آگے بڑھ کے جب احسان کی حد کو پہنچتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک کہا پوچھتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے ایک عین ہوتا جس کی بنیاد پر اس چیز کے وجود کو تسلیم کیا جاتا ہم کہتے ہیں جی بجلی ہے کیوں ہے ہم نے دیکھا لائٹیں جل رہی ہیں کوئی پوچھ رہا جی مسجد کی بجلی ہے ہم فوراً دیکھیں گے لائٹیں جل رہی تو ہم کیا کہیں گے کہ جی بجلی ہے کیوں اس, لیے کہ اس کی حقیقت یہ کہ وہ فنکشن کرتی ہے لائٹوں کو جلاتی ہے جب لائٹ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بھی موجود ہے ورنہ بجلی دیکھی ہے کسی نے اپنی آنکھوں سے کاموں سے پہچانی جاتی ہے نا کہ بجلی ہے کہ نہیں لائٹ ہے کہ نہیں کوئی پنکھا چل رہا ہوگا کوئی اے سی چل رہا ہوگا کوئی لائٹ ہے. یہ اس کی حقیقت یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ وہ ہے ورنہ آنکھوں سے وہ نظر نہیں آتی کسی آپ ٹیسٹر بھی لگاتے ہیں تو ٹیسٹر کی لائف دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہے کہ نہیں فوٹو نہیں کھینچ سکتے آپ بجلی پتہ ہلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہوا ہے اور کس روکتی ہے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے تو بتا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے فرمایا ہے اللہ کے کرسی کو دیکھ رہا ہوں تو صاحب کرسی بھی سامنے اور میں جنتیوں کا جنت میں ایک دوسرے سے معانقہ کرنا اور ملنا ان کا میں اس کو دیکھتا ہوں اور جہنمیوں کی چیخو و پکار سنتا ہوں یہ ہے یقین کہ جو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں بتایا ہے کہ واللہ زینہ فی النار جو لوگ آگ میں ہیں وہ یوں کہیں گے لا یقضی علیم فیموتو ولا یخفف عنہ من عذابیہ اور جو آگ میں ہے وہ کہیں گے لے خاجانہ ربکم جہانح عنا یوم من العذاب ان کے جو بھی پروردگار نے آؤ پکار کوٹ قرآن کے اندر وہ بندہ ہر وقت جو سمجھتا ہے اس کو سن رہا ہے بالفل اور جنتیوں کی جو آپس میں میل ملاپ اور وہاں پیار کی باتیں اللہ نے قرآن میں کوٹ کی اس بندے کا یقین ہوا ہے کہ جیسے وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو میں جہنمیوں کی چیخوں پکار کو بھی سنتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھر, یہ تمہارا ایمان ہے ایمان کی حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ اللہ رسول کے کہے ہوئے نور ایمان کی روئی سے دیکھے دیکھیں یہ بھی تو نور ہے نا یہ بھی نور ہے آپ اسے بھی دیکھتے ہیں چیزوں کو آخرت اس سے نظر نہیں آتی آخرت کی چیزیں آخرت کے احوال نظر آتے ہیں نورے ایمان سے جس کا جس کی جگہ بیٹری ڈالنے کی ایک جگہ ہوتی ہے نا یا آپ ویسے ٹیپ کھول کے اندر دو چار پھیل پھینک دے ایسے کر کے بند کر دیں باہر چلنا شروع ہو جائے گی اس طرح ریڈیو ٹیپ چل جائے گی بلکہ آپ پراپر جگہ پہ بھی ڈالیں مگر الٹے ڈالیں تو بھی نہیں چل جب تک نورے ایمان اپنی جگہ پہ نہ پہنچے و لام کو لے لانو تب تک وہ لائٹ نہیں جلتی جس سے عورت نظر آتی جب یہ اپنی جگہ پہ پہنچ جاتا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فرمایا تمل اب فار اے نبی یہ آنکھیں ان کی اندھی نہیں ولا کن قلوب عمل کلوب اللہ اندے دل ہیں وہاں لائٹ کوئی نہیں نور ابھی نور ایمان نہیں مانتا جب نور ایمان دل میں جاگزی ہو جاتا ہے تو بندہ آخرت کو اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح ان آنکھوں سے دنیا کو دیکھتا ہے نہیں دیکھتا تو ایسے ہی عثمان ہے کنی رضی اللہ تعالی نے اونٹ کے اونٹ کافلے لٹا دی اللہ کی راہ نظر آتا ہے ایسے ہی بندہ کہہ رہا کہ یہ عہد کے دامن میں جنت ہے اور کھجوریں پھینک کے سر کٹا دیتا ہے ایسے ہی بندہ نیزا لگتا ہے تو کہتا ہے فل تو عبد القعبا کی قسم ہے کامیاب ہو گیا خوش سے دیکھ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کو فراست المؤمن ایمان والے کی فراست سے با ہوشیار رہو راہ کے نور سے دیکھتا ان آنکھ تو جب دل میں ایمان ہو تو دل اندھا نہیں ہوتا اگر نور ایمان موجود ہے اگر کلمہ صرف زبان پر ہے تو دل سے کچھ نظر نہیں آئے گا اسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے ابد ابن ابھی اسی رسول کے پیچھے پڑتا ہے پہلی سف میں پڑھتا ہے لیکن کتنا فرق ہے ریسلم منافقین میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی وجہ کہاں ہے کلمے کے الفاظ میں کوئی کمی بیچی نہیں فگر اتنے ہی ہیں کمی ہی کہاں ہے نور ایمان کوئی نہیں اب یہ نور اللہ اور رسول کی اطاعظ سے بڑھتا ہے تو بندے کو زندگی ملتی ہے یہ بایولوجیکل لائف یہ اس زندگی کے لیے اس زندگی کے لیے وہ زندگی چاہیے یعنی جس کے اندر ایمان ہے اس دنیا کے لحاظ سے وہ زندہ ہے زندگی تو ہر چیز کی ہے کپڑے کی بھی ایک زندگی ہوتی ہے آپ استعمال نہ کریں لپیٹ کر رکھیں دو چار سال کے بعد کپڑا ختم ہو جاتا کلیرنگ کلیئرنگ کیوں لگاتے ہیں کپڑے کی ایک زندگی اس کے بعد آپ کپڑے کو پہنے بغیر بھی ٹچ کریں گے کپڑا پھٹتے ہر چیز کی ایک زندگی آج ہمارے محققین جو ہے وہ مختلف ٹیسٹوں سے سابت کر کے کہیں گے کہ فلاں ہڈی اتنے کروڑ سال کی ہے کسی چیز سے ناپتے ہیں نا اس کو زندگی ہر چیز کی اب جب بندہ اللہ رسول کے احکامات کو مانتا ہے تو نور بڑھتا ہے وہاں. لائٹ زیادہ ہوتی ہے چارجنگ بڑھتی ہے وہاں. احسان کی منزل تک پہنچ جاتا ہے پھر ہر چیز کو وہ یوں دیکھتا ہے جیسے بل فیل اس کے سامنے ہو رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے دھمکی کی آیت آ گئی انضار کی کاپنا شروع ہو جاتا ہے کے سامنے بپا ہو گیا وہ سارا بشارت کی آیت آئی ہے دل خوش ہو گیا جنت سامنے آ گئی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جس بندے کے اندر نورے ایمان ہے اس کو زندہ اور کافر کو مردہ کہا من کہا نہ کیا وہ شخص جو مردہ تھا فاح یہی ہم نے اس کو زندگی دی یعنی ایمان دی یعنی جب تک کافر تھا تب تک مردہ بایولوجیکل لائف تو کے اندر تھی جیسے گائے بکری کے اندر ہوتی وجود زندگی موجود کھانا میں تھا انسان کی حیثیت سے وہ مردہ تھا جیسے بیٹری کے اندر بایولوجیکل تو آپ اس کی باڈی دیکھیں گے تو ٹھیک ٹھاک اس کے اندر جتنے کیمیکلس پڑے ہوئے آپ ان کو بھی دیکھ لو ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی وزن میں بھی آپ توڑ لیں وہ وزن بھی دونوں بیٹریوں کا پورا ہے جلیل کا اور نئی کا وزن بھی پورا ہے فاح ہم نے اس کو زندگی دے دی لائٹ لائن دے دی ایمان مل گیا بندہ زندہ ہو گیا نورن بہنات ہم نے اس کو وہ لائٹ دی جس کو لیے وہ لوگوں میں وہ گھومتا پھرتا یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے اس کی آنکھیں بھول روشنی مل گئی نا لائٹ آ گئی تو جس کے پاس نہیں ہے وہ مردہ ہے جس کے پاس نور ایمان ہے وہ زندہ ہے فرما دینیب لہ رسول اے ایمان والو جب اللہ رسول تمہیں بلایا کرے تو فوراً ویلکم کہا کر فوراً لب کہا کرجیبو کیوں لما یوف <يُحْيیکم> ی اس لیے کہ وہ تمہیں زندگی دیتے کیا مراد ان کی احساس سے تمہیں ایمان ملتا ایمان زندگی ہے آخرت کی زندگی کا فیصلہ اسی پر ہو یوف <يُحْيیکم> ی اس لیے کہ وہ تمہیں زندگی دیتے تو زندگی کیا ہے ایمان جب بندہ اس نور سے دیکھتا ہے نور قلب سے دیکھتا ہے اس کی بصیرت اور اس کی بسارت بڑھ جاتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے کافر اس کا فیصلہ نہیں کرتا اسی طرح یازین امن ان تک اللہ یا ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے اندر ایک فرق کرنے والی ایک ایک ٹیکٹر رکھ دے گا ایک ترازو رکھ دے گا جو تمہیں حق اور باطل کا بتاتا رہے گاڑی کے اندر ایک انڈیکیٹر لگا دیا جاتا ہے ایک سو بیس سے اوپر جاتی ہے وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے کہتا کہ بھائی میاں سوچ کے تم حد سے بڑھ رہے ہو بندہ مومن کے اندر وہ انڈیکیٹر لگ جاتا ہے وہ حد پلاگنے لگتا ہے کہتا ہے کیا کر رہے کسی کو کہتے ہیں نفس لا ملامت کرنے والا وہ انڈیکیٹر وہ زمین کیا کرنا غلط تو غلط اور صحیح کی تمیز کرنے والا تمہارے اندر ایک گیج لگ جائے گا یہ بندہ صحرا میں بھی چلا جائے تو گمراہ نہیں ہو سکتا ایک صاحب پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ, علیہ وسلم. اللہ کے رسول میں بڑے دور سے آیا ہوں اور بار بار آ بھی نہیں سکتا مجھے کوئی موٹی سی بات بتا دے جسے میں یاد بھی رکھ سکوں اور استعمال بھی کر سکوں میں حق اور باطل میں تمیز کیسے کروں مجھے ایک موٹی سی بات بتا دی بار بار فتوا لینے کے لیے مجھے بڑے دور سے آنا آپ نے فرمایا اس تخت نفس تو اپنے جی سے فتوا لے اس سے پوچھا دی. اگر وہ ضمیر تمہیں کہہ دے کہ یہ بات غلط ہے تو اس کو مت کرنا ولاؤ یفتی کا ولاؤ یفتی کا ولاؤ یفتی کا اگرچہ کوئی تمہیں یہ فتوا بھی دے دے میاں یہ جائز ہے تیرا اپنا ضمیر کہتا ہے نہیں تو اپنے ضمیر کی ماننی ہے مفتی کی نہیں ماننی اس لیے کہ تیرا مفتی تیرا اپنا ضمیر ہے ہو سکتا ہے کہ اس مفتی کو تیرے الفاظ سے کوئی غلطی لگ گئی ہے لیکن تیرے نفس کو غلطی نہیں لگ سکتی بھلے انسان والا نفس سے بسی رہا لہذا صحابہ کا یہ حال ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے گھونٹ لیتے ہیں دودھ کا غلام دودھ کر رہتا ہے ہدیے کے طور پہ گھونٹ لیتے ہیں اور فوراً اس کو باہر نکال دیتے اور کہتے ہیں یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ کیا ہے؟ کون سی مائکرو وہ مشین لگی ہوئی تھی جو دیکھ رہی تھی اس دودھ کے اندر حلال اور حرام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی کے وہ کون سی خوردبین لگی ہوئی تھی وہ کون سا گیج دودھ اندر گیا تو عمر کو پتا چل گیا کہ دودھ نہ جائے کیا بات فرمایا کہاں سے لائے ہو کہا ایک آدمی پر دم کیا تھا اس نے شکریہ کے طور پر دیا دودھ تو تھوک دیا اس کے بعد کیا کی انگلی ڈال کے فرمایا اللہ جو میدے میں لگا رہ گیا ہے میں وہ اس کا کچھ نہیں کر سکتا مجھے معاف کرتا اسی طرح بعد میں بھی حضرات یعنی یہ تو صحابی ہیں فلفائے راشدین میں سے شرمشرہ میں سے بعد میں ہمارے وہ صالحین اصلاف ان کے ساتھ بھی یہ ہوا کھانا لایا گیا نکمہ لیا اور کہا کہ یہ روٹی ٹھیک نہیں کیوں ان کو جو نظر آ رہا تھا وہ دھندلا ہونا شروع ہو گیا آپ جب پہنے ہوئے نکلے شیشے سے اے سی والے کمرے سے باہر تو فوراً دھند آگے نا شیشے کے آگے تو آپ کو نظر آنا نہیں فوراً اتار دیتے ہیں انہیں خود محسوس ہوا کہ میری وہ جو نورانیت تھی وہ وہ ڈیسٹیبلائز ہو گئی اس میں فرق پڑ گیا فوراً محسوس ہو ایک سال ہے نابینا ہے کوئی صاحب ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں. تو جب بھی وہ غلطی کرتے تو یہ کہتے ہوں ہوں ان صاحب نے نماز ختم کی کہنے لگے جناب آپ حافظ ہیں کہنے لگے نہیں حافظ نہیں پھر کیسے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ میں غلط پڑھ گیا ہوں فرمایا جب تو ٹھیک پڑتا ہے تو آسمان سے تجھ تک ایک نور کی لائٹ آتی ہے جب غلطی کرتے وہ کٹ جاتی ہے پتا چل جاتا تو غلطی ہو گئی دور اللہ یہ ہے وہ چیز جو بندہ مومن کو حلال اور حرام تمیز کرواتے غلط اور صحیح میں تمیز کرواتے وہ آخرت کو دل کی آنکھ سے دیکھتا اور اللہ کو بھی آخرت میں دل کی آنکھ سے دیکھے گا ان آخوں سے نہیں ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھے دل کی آنکھ سے دیکھ تو دل یہ کہے گا کہ میں نے رب کو دیکھ وہ دل کی آنکھ ہے جو اس بندے کو کوئی نہیں ملی کالا رب بھی لے میسر قد تو بتی آخرت میں تو وہی کام چیز کام آئے گی اس سے دیکھا ہوا فرمایا کدال کا تک کا آیات نی آیات تمہارے تو نے ان کے ساتھ اندھوں جیسا سلوک کیا آج اندے اٹھے تو نور ایمان کی حقیقت یقین اور یقین یہ کہ ان ابود اللہ کا انا ترا تو اس طرح اللہ کی بندگی کرے جس طرح کے تو اللہ کو دیکھ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ بات کرتے کرتے جب جہنم کی بات کر رہے ہوتے تو ایک دم سے منہ ایسے ہٹاتے تھے پیچھے جیسے جہنم سامنے آ ایک دفعہ نماز میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بھرا دیا فرمایا جنت سامنے آئی اس کی کوشتوں کو دے کے ہاتھ اٹھ گیا لیکن جس کا یقین بھی بڑھتا ہے اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ وحدی چیز یعنی اللہ کی عطا ہے جس کو کہتا ہے نا کہ آپ ہبا کرنا کسی کو ڈونیٹ کر دینا یہ رب کا ڈونیشن ہے آپ خرید نہیں سکتے وہ بھی چیز اور ایک کیفیت کا نام ہے آپ بتا نہیں سکتے کیفیت بتلائی نہیں جا وہ صرف سمجھی جا سکتی جیسے کوئی آدمی بھی اگر آم کھاتا ہے تو عام کا ایک مزہ ہے اپنا لیکن دوسرے کو بتایا لگا تو کیا کہے گا آم میٹھا ہے عام میٹھا ہے وہ آدمی یہی سوچے گا کہ چینی کی طرح میٹھا ہوا ہے چینی کیا ہوتی مٹھاس کا جور چینی ہے چیز کو بھی آپ میٹھا کرنا چاہتے چینی ڈالتا ہوں شوگر گنا میٹھا گننے کی شگر گنے کی مٹھاس اور چینی کی مٹھاس ایک جیسے ہوتی ہے تو پھر گنا کیوں کھاتے ہو چینی گول کے پی لو آم کی مٹھاس کھانے والا ہی سمجھ سکتا ایکسپلین نہیں کر یہ اس کا نام ہے کیفیت اس کیفیت کے مقدمات ہو سکتے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو, یہ کرو نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو زکات دو صدقات کرو نوافل پڑھو قرآن پڑھو یہ اس کے مقدمات ہیں لیکن عطا کرنا یا نہ کرنا یہ اس کا فیل ہے تیرا اختیاری نہیں وہ بھی چیز عطا کر دیتا ہے جس کو چاہتا وہ حدی سے کودھی جس میں فرمایا پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے پھر میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے جس بندے کے پاؤں پاؤں اس کے ہوتے ہیں چلتے اللہ کی مرضی سے اس کے قانون سے ادھر سے ادھر نہیں ہوتے آنکھ ہوتی بندے کی کسٹڈی میں ہے حرکت اس کے حکم سے کرتے کان بندے کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں ایکشن وہ ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے زبان بندے کی کسٹڈی میں ہوتی ہے جب چیز اس کے پاس استعمال اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے تو اللہ کہتا ہے میری جب استعمال اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے تو چیز کس کی ہے حکم سے استعمال ہو رہی ہے چیز تو پھر اس کی بھی. مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ صحابہ کے بہت سارے واقعات ہیں کبھی ان موقع ملا تم ان پہ گفتگو کریں لیکن میں آپ کو اس صدی کی بات بتاتا ہوں سید مناظر احسن گلانی رحمت اللہ علیہ فلسفے کی دنیا کا امام ہے یہ بات علم الکلام کا ماہر اللہ تعالی نے شوق ڈال دیا خواب دیکھا کہ میں خنزیروں کا شکار کر رہا کافی لمبا خواب ہے بہرحال اس کی تعبیر انہوں نے یہی لئی کہ یہ علم کلام جو ہے یہ تو خنزیروں کا وہ ہے شکار ہے تو آگے دیوبند تشریف لے آئے یہاں پھر انہوں نے دور حدیث بھی کی اور دیگر علوم بھی حاصل کے جہاں سے فارے ہیں پھر یہیں پڑھاتے بھی رہے دو بند کے اندر اور اس وقت جتنے بھی اکابرین ہیں مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ اور ہمارے علامہ شبیر احمد عثمانی ان کے ہم سبق ہیں یہ حضرات ادرا شیخ الحین محمود الحسن رحمت اللہ کے شاگرد رہے مولانا انور شاہ کشمیری سے حدیث لیا ایک واقعہ لکھتے ہیں ان کی ایک کتاب ہے احاطہ دار العلوم میں گزرے ہوئے ایام اس کتاب اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے ہیڈنگ دی ہے ملکوتی تلاوت اس میں انہوں نے کہا کہ فلان صاحب تھے وہ تلاوت قرآن کیا کرتے تھے پرانے حکیم پڑا کرتے تھے نماز کے اندر اور بدوی تلاوت کرتے تھے جس طرح نیچرل انداز ہوتا ہے ایک عربی کا تلاوت کرنے کا وہ اس طریقے سے پڑھتے تھے زیادہ تکلف نہیں کرتے بڑی سلیس کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ بھی انہیں کے پیچھے تھے میں بھی تھا اور فلاں فلاں فلاں فلاں, فلاں صاحب بھی تھے نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھتے پڑھتے اچانک انہوں نے آیت اس آیت پہ جب پہنچے واب بار دل کا کہتے ہیں کہ مجھے یوں پتہ چلا کہ یہاں کا سب کچھ غائب ہو گیا اور میں محسوسر با ہو گیا اور میں رب کے سامنے کھڑا اور حساب دیا جانے والا ہے یعنی یہ یہیت ساری ہو کہ بندہ دیوبند جو, جو اٹھ کے محشر میں چلا گیا ہے کہ قیامت بپا ہو گئی ہے دنیا اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے اب حساب کتاب شروع ہونے والا ہے رحمان آ عدالت لگ گئی کہتے تھوڑی دیر تو میں نے اپنے آپ کو ضبط کرنے کی کوشش کی مگر اس کے بعد میری چیٹ نکل تو میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کیفیت میری ہے لیکن جب علامہ شبیر احمد عثمانی کی بھی چیخ نکلی اور وہ گرے اور باقی سفوں کے اندر بھی پکار شروع ہو گئی تو میں سمجھا یہ ساری جماعت کا ہی اس کے بعد آ پکار ہوتی رہی ہم لوگ اٹھے جلدی سے جا کے جا کے ہم نے وضو کیا وضو کر کے پلٹ کے آئے تو پھر مولانا نے آگے چلنا شروع کیا تھا لیکن وہ ڈٹے رہے استقامت کا پہاڑ بن کے اور ان آیات کو ریپیٹ کرتے رہے جب تک کہ ہم وضو کر کے پھر آ آپ کے ساتھ ملے نہیں اب اس واقعے سے کیا مل یہ وہ بندہ جو تلاوت کر رہا تھا مسلے <خف> وہ کہاں پہنچا ہوا تھا اس کا احسان میں مقام کہاں پر انتہب اللہ کا انہ کا ترا اور جب وہ پڑھ رہا تھا وہ باراجو اللہ واحدر کا آر تو حشر بکا ہو گیا اللہ حشر کی بات کر رہا تھا وہ حشر میں پہنچ گیا اور صرف اکیلا نہیں گیا پوری جماعت کو لے گیا ہے یعنی اس بندے کی آپ اندازہ کریں اس کی اس احسان کے اندر اس کا مقام کہ جو کچھ اس پہ وارد ہو رہا تھا اس نے ٹرانسمٹ کر دیا پیچھے پوری جماعت اصل میں یہی یہ ہوتا ہے کہ امام کے اندر جو کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ منتقل ہوتی ہے مقتدیوں کے اندر اگر امام کو آپ نے ڈسٹرب کر دیا وہ موبائل کھولا ہوا ہے اور نہ وہ اس کے اندر بار بار بجنا شروع ہو گیا تو کنسنٹریشن تو ٹوٹ گئی ایک امام کی نماز خراب کر دیں باقی اس کے پیچھے جتنے بندے ہوں گے سب کی ہو گئی زیادہ تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے ایک جگہ اگر دس لائٹیں جل رہی ہیں اے سی ہی چل رہے ہیں تو ایک ایک دوڑ کے بند کرنے کی بجائے آپ چپ کر کے میں سوئچ آف سب کچھ بند ہو جائے بندوں کی طرف سے رب کے سامنے تو امام کھڑا ہے امام کو ڈسٹرب کر دیجیے سارا بیڑا گرکھو آپ آئے تھے نماز کا سواب لینے اور پوری نماز کا عذاب لے کر آپ جا رہے جتنے کی خراب ہوئی ہے تم لے کے جا رہے ہو یہ مت سمجھو کہ تم خالی چلے جاؤ وہ تیرے ذمہ لکھا گیا ہے گناہ ان لوگوں کی نماز خراب کرنے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کا نماز کو ڈسٹرب کرنا اس کا گنا اس کے باپ کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے یہ مت سمجھے کہ یہ بچہ یہ بچہ تو بچہ نہیں تھا کہ ماں باپ کے پاس جاتا ہے تو وہ جو کنسنٹریشن تھی اس بندے کی جو خود حشر میں چلا گیا کیا بات ساری ساری رات کیوں کھڑے رہتے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں سورہ بقرہ شروع کی اور سورہ معدہ تک لے گئے ساتویں پارے میں جا کے ختم ہوئی ہے سوا پارے ایک رکت میں پڑھ دی کیا مزہ آیا ہوا ہم ذرا سی لمبی سورت شروع کرتے پچھتاتے ہیں یار وہ کیوں دوسری کیوں نہیں شروع کی وا لا سر ہم گیارہ رکتے گنتے ہیں کہ حضور نے ساری زندگی گیارہ رکتیں پڑی ہیں مگر حضور کی گیارہ آج کی بیس سے بھی لمبی ہوتی رکتے گنتے ہو ٹائم گنا ہے معاملہ تو قیام کا کوئی اللہ ساری رات کھڑا رہا مگر تھوڑی سی چھوڑ دے ہے لا تلیلہ حکم کیا ہے قومل ساری رات کھڑے رہتے کبھی ایک آیت پڑھتے ہوئے ساری رات گزار دیا دی ہے انتظیب ہوم فائن نہ اللہ تو تگر انقاف دینا چاہے تو ان کی نواز اور روزوں اور روز حجوں سمیت عذاب دے سکتا ہے یہ تیرے غلام اپنی اولاد کو کوئی آدمی قصور کے بغیر بھی سفر مار سکتا ہے کہ نہیں مارتا تو اتراج کر سکتا ہے اولاد اولاد ہوتی ہے تو اس کا خالق نہیں ہے خالق کوئی اور ہے اور تو تو رب کا خالق ہے تو رب کی مخلوق ہے وہ تیرا خالق ان تو عذب ہم نہ ہوں میں عباد هم. اے اللہ انہیں عذاب دینا چاہے تو تو حق رکھتا ہے ان کو عذاب دینے کا یہ تیرے غلام ہے دے ہیو نو رائٹ کسی کی نماز اس کو نہیں بچا سکتی کسی کا روزہ نہیں بچا سکتا تیری قدرت قدرت اعلی اصلاح ہے چاہے تو گناگار کو چھوڑ دے چاہے تو نیک کو پکڑ کے کھڑا کر کوئی تجھے باؤنڈ نہیں کرتا ہوں کا حکیم اور تو بخش دے تو, تو زبردست حکمت والے کوئی تمہیں پوچھ نہیں سکتا تیرا کوئی نقصان نہیں ہوتا ساری رات ایک آیت لاؤت کرتے گزار پھر ساری رات ایک آیت پڑتے گزاری اوتو یا منسور جاؤ نسی ہے اللہ اے لوگو اس دن سے ڈرو جس دن دا آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے پلٹ کر آنا ہے ہمیشہ کے لیے نہیں گئے ہو کہاں جاؤ گے بچہ سکول جاتے ہوئے بدتمیزی کر لے کہ اب آٹھ گھنٹے سکول میں رہوں گا تو بیٹا آٹھ گھنٹے کے بعد تم نے کہا اب جانا کہاں گھر میں آنا ہے کہ نہیں آنا وائی لینا سرجاؤن ہمارے پاس تم نے پلٹ کے آنا کوئی مفر نہیں چاہے تم بادشاہ ہو چاہے تم پریزڈینٹ ہو چاہے تم پرائیم منسٹر ہو المصیر ہیر از دی اینڈ سامنے آنا ہے کہاں جاؤ تو اس لحاظ سے جب بندہ منزل احسان پر پہنچ جاتا ہے تو اسے قیامت کا انتظار نہیں کرنا پڑتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ میں اگر جنت کو دیکھ لوں ان آنکھوں سے تو میرے دل میں یا میرے ایمان میں رائی کے دانے کے برابر بھی اضافہ نہ ہو اور میں اس کی طلب اس سے زیادہ رائی کے دانے کے برابر بھی نہ کروں جتنی اب کرتا اور اگر میں جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لوں تو بھی میں اس سے جتنا اب ڈرتا ہوں اس سے رائی کے دانے کے برابر بھی زیادہ نہ ڈروں اس لیے کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے پر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے پر زیادہ یقین حضور کے قول پر اپنی آنکھوں سے زیادہ یقین آپ کا بیٹا فوت ہو گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی نا افسردہ رہتی تھی آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ خدیجہ اللہ نے تیرے بچے کو تیری شکل کی ہو عطا کر دی ہے تم مس کر رہی ہو وہ تمہیں مس نہیں کر رہا وہ یوں سمجھ رہا ہے اس کی ماں اس کے پاس پھر ایک دن مغموم دیکھا حضور نے باہر کام کر رہے ہیں باہر سے پتھر کھا کے آتے ہیں گالیاں مل رہی ہیں تانے مل رہے ہیں مٹی ڈالی جا رہی ہے کچرا ڈالا جا رہا تو گھر کے اندر بھی آ کر اگر گھر کا ماحول اب ہے تو ندی پر تو بڑا شاک گزرے گا گھر میں تو آ کے ڈیفیوز ہونا چاہیے نا اس ٹینشن کو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی عورت کو نہیں ملائے وہ میرے دکھوں کی ساتھ تو آپ نے ایک دن جب دھار میں آئے پلٹ کے دیکھا کہ وہ گھر کا ماحول بڑا سردا ہے اور وہ غمگین ہے اور رو رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ میں رب سے دعا کروں کہ تمہیں بھی وہ دکھا دے جو مجھے دکھایا حضرت خدیجہ رضی طرح طرف گئی فرمایا نہیں اللہ کے رسول مجھے آپ کے فرمائے ہوئے پر آنکھوں دیکھے سے زیادہ اعتبار ہے آج کے بعد آپ مجھے اب نہیں پائیں جب یقین وہ ہو جائے کہ اگر اس چیز کو میرا رب کہہ رہا کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے میرا رسول کہہ رہا کہ یہ حرام ہے یہ خینیچ ہے نہیں کرنی وہ بندہ اس کو اپنی تحقیق سے زیادہ اس سے ڈرتا ہے اللہ رسول نے کہہ دیا وہ بہانے ہیلے بہانے کر کے کھانے کی کوشش نہیں کرتا کہ نہیں جی یہ تو اس طرح ہے, وہ تو اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا نہیں جی. تو جب آدمی بہانے کرنے پر آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے اس عمل کی ضرورت بھی کوئی نہیں رہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بارگین کرنے کی کوشش کرے نہیں اتنے دوں گا پھر اتنے دوں گا پھر تھوڑا سا نیچے آ جائے گا اچھا نہیں اب اتنے کر دیتا ہوں پھر اتنے کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کو ایسے جس میں آدمی مخمسے میں پڑ جائے اللہ تعالی بڑا غیور ہے تو اس کا کام نہیں چلا رہا ہے آپ کو بھی اگر کوئی آدمی ادھار دینے کا وعدہ کرے دو چار دفعہ بلوائے نا تو پھر آپ کہتے ہیں یار مجھے یہ ادھار چاہیے نہیں دلیل کر کے دیتا ہے اور تم رب کے ساتھ وعدہ کرو اتنے دوں گا پھر کو اچھا نہیں ایک ہزار کم کر دیتا اچھا نہیں پھر پانچ سو اور کم کر دیتا ہوں اس طرح تو اللہ کو تم نے کیا سمجھا ہے تو ان کا اعتماد ان کا یقین یہ ہے نور ایمان جو بندے کو اس سراطے مستقیم پر دوڑا کے لے جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کا ایمان اتنا زیادہ ہوگا کہ پلک پلٹنے کے اندر وہ کراس کر دیں گے جہنم ہر ایک آدمی کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ جا رہا ہوگا اور اس کا نور ایمان اتنا قوی ہوگا کہ جہنم اس سے کہہ گے کہ خدا کے لیے جلدی نکلو تیرے نور سے میری آگ دھیمی پڑتی جا رہی کہ لائف نور کتنی زیادہ ہو کہ وہ ڈسٹرب کر دیا گی جہنم کی آگ کو بھی یہ ہے مطلوب ایمان کی حقیقت مطلوب ہے ما وکارا فل کو جو دل میں جا کے ٹہرتی ہے زبان پر نہیں اس کا ایک پراپر رستہ ہے زبان سے شروع ہوئی ہے تو دل میں جانی چاہیے رستے میں کہیں گم نہیں ہونا چاہیے اس کلمے کو اس لیے کہا گیا کہ لا سے ابتدا ہوئی لا سے ہر چیز کی نفی کر دو ہر چیز کے متصرف ہونے کی نفی کر دو ہر چیز کے وجود کی نفی کر دو ہر چیز کے مطلوب یا ہدف ہونے کی نفی کر دو اور ان اللہ سے اللہ کا سباب کرو بس اللہ میرا مطلب اللہ ہی موجود اللہ ہی متصرف یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ اگر اس کو پھر رکھا جائے میزان پر تو زمین و آسمان اور ان کے اندر جو کچھ ہے سب بھی رکھ دیا جائے تو اس کلمے سے وزنی نہیں اپنی ہست